سلسلہ ملازہ فرمائیں گے جس میں مختلف مبلغین تشریف لائیں گے اور ان سے ہم مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت پائیں گے دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت شام کا وقت ہوگا کہیں پر ابتدائی رات کا وقت ہے اور الحمد دنیا بھر میں مدنی چینل مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا ہے اب سب کو مرحبا کہتا ہوں غوث پاک رحمت اللہ تارہ کی عقیدت اور محبت دنیا بھر میں مسلمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں بلکہ کئی ممالک میں تو بڑی ہی اہتمام کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس ماہ مبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیا کے دیگر ممالک یورپ ہو گیا چائنا ہو گیا رشیا ہو گیا امریکہ ہو گیا اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پر ہمارے غصے پاک رحمتہ اللہ ہی تعالی کے سلسلے سے نسبت رکھنے والے آشقان اولیا آج بھی موجود ہیں اسی مناسبت سے چندمدنی پھول لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کا موقع آئے خاص طور پر ہمارے بزرگان دین کے حوالے سے مختلف احراض کے دن آتے ہیں اور ہم مناتے ہیں ان کے ایام کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کی سیرت پر ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیے علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں اور ان میں سے ایک بہت عمدہ اور پختہ جو طریقہ ہے وہ کتب بینی بھی ہے کتب کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آ, آپ کو کسی کی حاجت نہیں آپ خود جو ہے مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں بات یہ آتی ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے کون سا ایسا مصنف ہے کون سا ایسا رائٹر ہے آ, کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو آ, باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہو اور جس پر ہم اعتماد بھی کر سکتے ہوں کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں کہ جن کے اندر طرح طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور سب جو ہے وہ درست ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا مدر چینل پر جس کتاب کی تشہیر کی جائے گی یا آپ کسی بھی اوتھینٹک جگہ سے جو کتاب حاصل کریں گے اس پر آپ کا اعتماد بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو سکے گا اسٹرانگ ہو سکے گا مدنی چینل کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر جس بھی کتاب کا آپ کو تعارف پیش کیا جاتا ہے تو وہ عموماً مکتبۃ المدینہ کی تباد کردہ ہوتی ہیں یا پھر اگر کسی اور مکتبے کی بھی ہو لیکن اس کتاب کو علماء کرام کی اجازت کے ساتھ اپروول کے ساتھ جو ہے یہاں پر بیان کیا جاتا ہے حضور غ پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت طیبہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں صرف اردو میں نہیں عربی میں فارسی میں انگریزی میں اور دنیا کی نا جانے کون کون سی زبانوں کے اندر آپ کی سیرت پر لکھا گیا ہے لیکن اس وقت چونکہ میرا جو اس وقت مین مدعا ہے وہ اردو جاننے والے پڑھنے والے سمجھنے والے لوگوں سے ہے تو میں آپ کو تین ایسی کتابیں ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں مختصر آپ کو وضاحت کرنے جا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو ان کتابوں کو حاصل کریں اور پڑھیں اور یہ مہینہ اور یہ دن اس مناسبت سے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور آسانی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ان کتابوں کا پڑھنا ہمارے لیے موضوع کی مناسبت سے بڑا ہی اہم ہوگا سب سے پہلے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکات کا ایک بڑا ہی پیارا مختصر سا رسالہ ہے جب بھی ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وقت کہاں سے لائیں میرے پاس تو وقت نہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں میں کیسے پڑھوں چلیے مختصر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے جنات کا بادشاہ اور غس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دیگر حکایات بڑا ہی خوبصورت یہ رسالہ ہے اور اس کے صفحات ہیں اونلی 20۔ صرف 20 صفحات ہیں اور اس کا ہدیہ ہے گیارہ روپے پاکستانی گیارہ روپے کئی ممالک کی کرنسی میں تو شاید ان کا ایک پاؤنڈ بھی نہیں بنتا ایک ڈالر بھی نہیں بنتا کسی طرح ایک یہ ریال بھی نہیں بنتا ایک درہم بھی نہیں بنتا بہت ساری کرنسی جیسی ہیں کہ جس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتھنگ ہے بہت ہی آسان ہے البتہ پاکستانی گیارہ روپے اس کا ہدیہ ہے مکتبت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور اس میں وس پاک رحمتہ اللہ ہی تعالی کی اس کرامت سے ابتدا کی گئی ہے کہ جس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے پھر بیچ میں اور بھی بڑی ہی عمدہ اور اہم باتیں اس کے اندر تحریر کی گئی ہیں اسی طرح سے ایک اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے اور اس کا نام ہے منع کی لاش یہ رسالہ ہے اور غص پاک رحمت اللہ تعالی کی کرامات اور حکایات پر مشتمل ایک اور بڑی خوبصورت تحریر ہے اور اس کے جو صفحات ہیں وہ اٹھارہ ہیں اور اس کا ہدیہ پاکستانی روپوں کے حساب سے صرف دس روپے ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لیے پڑھنا بڑا ہی آسان ہوگا اٹھارہ بیس صفحے کا رسالہ پڑھنا کوئی دشوار نہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں ہر وہ شخص کے جو اردو پڑھنا جانتا ہے نہایت ہی سلیس بلکہ امیر علیہ سند کی تحریروں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے پانچویں چھٹی کلاس کا بھی ہے تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے تو یہ دو رسالے ہیں مکتبت المدینہ پر موجود ہیں آپ انہیں حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور کتاب ہے اور اس کا نام ہے غوث پاک کے حالات آپ اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اور یہ کتاب المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک وہ ادارہ ہے ایک شعبہ ہے جس کے اندر مختلف کتب کے تراجم کیے جاتے ہیں مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کی جاتی ہیں تخاریج کا بھی کام ہوتا ہے اسی طرح اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکتبۃ المدینہ اس کو چھاپنے کی سعادت پاتا ہے اگر آپ کچھ مختصر سے بڑھ کر کچھ مفصل پڑھنا چاہتے ہیں سیرت حسف پاک رحمتہ اللہ تعالی کو تو یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا ہدیہ ہے only 40 روپیز 40 روپے اس کا ہدیہ ہے اور اس کے صفحات ہیں 106 106 صفحات صرف 40 روپئے میں یعنی فی صفحہ جو ہے وہ ایک روپیہ بھی نہیں منتا تو بڑی ہی سستی یہ کتاب ہے عام مکتبوں کے مقابلے میں مکتبۃ المدینہ کے جو ریٹس ہوتے ہیں بڑے ہی مناسب ہوا کرتے ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات کو لکھا گیا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق علم دین آپ کا تباہر علمی کیسا تھا آپ کتنے بڑے عالم تھے ایک وقت میں کتنے علوم پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے وہ بھی اس کے اندر تحریر ہے غوث کسے کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہے اسی طرح سے Uh, اس میں ایک اور بڑی ہی پیاری ڈیٹیل جو بتائی گئی ہے وہ ہے کہ غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے قبول اسلام کیا اسی طرح سے غوث پاک رحمتہ اللہ ہی تعالی کے زہد سے متعلق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی عہ کے تقوی سے متعلق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات سے متعلق آپ کے بچپن سے متعلق اور بہت سارے پیارے پیارے اس میں مدری پھول ہیں یہ بھی کتاب آپ کے لیے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تینوں کتابیں یہ ایک کتاب اور جو دیگر دو میں نے رسائل آپ کو دکھائے یہ تینوں آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے میسر ہوں گے وہاں پر وزٹ کیجئے مکتبت المدینہ کی سروسز آپ کو وہاں پر موجود ملیں گی انشاءاللہ شاء آپ کو فری ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی ملے گی جو ہارڈ کاپی حاصل نہیں کر سکتے سافٹ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آ, پی ڈی ایف میں پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتابیں حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں اور ایک جنرل ویو ہے کہ اس سائز کی ایک کتاب جو ہوتی ہے ایک مناسب پڑھنے والا یعنی بہت زیادہ تیز پڑھنے والا بھی نہیں اور بہت زیادہ آہستہ پڑھنے والا بھی نہیں اگر میانہ سپیڈ کے اندر درمیانی سپیڈ کے اندر اردو پڑھنے والا کوئی شخص ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں ایک صفحہ وہ پڑھ سکتا ہے اور جو باقاعدہ طور پر مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور زیادہ کتابیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ تو اس طرح کی کتاب آدھے منٹ میں پڑھنا ایک سفح اس کا کوئی دشوار نہیں ہوتا تو اگر ایک پیجز کی کتاب بھی آپ پڑھتے ہیں اور ایک صفحے کو آپ ایک منٹ میں بھی پڑھتے ہیں تو ایک سو چھ منٹ کے اندر بڑے آرام سے جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا آ, تو نیت کیجئے آ, میسیجز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ الحم ان کتابوں کو ان رسائل کو حاصل کریں گے آ, خود بھی پڑھیے اپنے بچوں کو بھی پیش کیجئے اس ماہ مبارک میں بالخصوص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت تجربہ کے حوالے سے آپ نے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اویئرنیس دینی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے اسلاف اپنے بزرگان دین جن کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے باعث سہادت اور کامیابی کا ضامن ہے یہ ہو سکے ابھی سے ان کو اس کے بارے میں معلومات ہوں گی انشاءاللہ شاء جب بڑے ہوں گے تو ان کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت پہلے سے ہی موزن ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسے پاک رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف عطا فرمائے تقوا نصیب فرمائے زہد عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادات کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے ولی کیا ہوتا ہے اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور کیا ذہن ہونا چاہیے ولایت کسے کہتے ہیں اور کچھ اس حوالے سے بنیادی مدنی پھول آپ کو میں نے ارض کرنے کی نیت ہے توجہ رکھیں گے اور ہو سکے تو اپنے پاس کوئی قلم یا کاغذ وغیرہ بھی رکھیے تاکہ آپ اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی کر سکیں انشاءاللہ زوجل ولایت اور ولی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں ولایت کیا ہے مختلف اس کی تعریفیں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو مختلف کتابوں میں مختلف انداز پر اس کو بیان کیا گیا ہے باہر شریعت کے اندر صدر و شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علیہ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے ولایت کے حوالے سے جو تحریر فرمایا آ فرماتے ہیں کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا از وجل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے یہ ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے تو اس کی دعا کر سکتے ہیں بالکل اس کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ عز و جل مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما مجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرما لیکن یہ یاد رہے کہ ولایت وہبی بھی شے ہے کسبی شے نہیں ہیں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ولایت جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو یہ قرب خاص ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے بندے کو حاصل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنی کوشش سے اس کو حاصل کر پائے محض اپنی کوشش سے کہ میں اتنے نوافل ادا کر لوں گا تو ولی بن جاؤں گا میں اتنا اتنا صدقہ کر لوں گا اتنی خیرات کر لوں گا اتنے روزے رکھ لوں گا کوئی اس کا کورس ہو کوئی اس کا نصاب ہو کہ یہ کام کر لیں گے تو ہمیں ولایت ضرور ملے گی ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہ نصیب ہوتی ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا اسی کو فرماتا ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے تو یہ ولی کی جو ہے وہ تعریف اور ولایت کے بارے میں کانسیپٹ ہمارا ہونا چاہیے کرامات اولیاء حق ہیں اور اس کا انکار گمراہی ہے جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے اولیاء کرام کو کرامات عطا فرماتا ہے عموماً اس طرح کے معاملات نہیں ہوا کرتے جو اولیاء کرام سے بعض اوقات صادر ہوتے ہیں آپ بعض اوقات اپنی خواہش سے بھی کرامات کا اظہار فرمایا کرتے ہیں اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی یہ منصب عطا فرماتا ہے یہ طاقت عطا فرماتا ہے مثال کے طور پر ہوا میں اڑنا پانی پر چلنا اسی طرح مختصر وقت میں بہت زیادہ فاصلے کا طے کر لینا ایک وقت میں ایک سے زائد مقامات پر موجود ہونا اور بھی اس طرح کی کرامات اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ولی کے لئے کرامت دکھانا یہ شرط نہیں ہے عوام الناس بعض اوقات صرف انہیں چیزوں کو ولایت کی جو ہے وہ کنجی سمجھتی ہے کہ جس سے کوئی اس طرح کی چیز ظاہر ہو جو خرک عادت ہو تو وہی ولی ہوگا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ولی ساری زندگی میں کسی کرامت کا اظہار نہ کرے اس کی ذات سے کسی کرامت کا صدور بالکل نہ ہو تو ولی کے لیے ولاد ولی کے لیے کرامت کا ہونا یہ شرط یا لازم نہیں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ کرامات کا اظہار فرماتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اور نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی علم غیب بھی عطا فرماتا ہے وہ علوم کہ جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی وہ بھی اولیاء کرام کو اپنے محض کرم سے عطا فرماتا ہے اسی طرح طریقت اور شریعت یہ دو الفاظ ہیں استعمال کیے جاتے ہیں یہ کوئی الگ الگ دو ایسی چیزیں نہیں کہ جو طریقت کے راہ پر ہے یا جو اس منزل کو طے کر چکا اب وہ شریعت سے ماں ورا ہو گیا ایسا نہیں بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ تریقت شریعت کا ہی باطنی حصہ ہے یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے اس کو الگ الگ کرنا کہ ایک کا ہوتے ہوئے دوسرے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا یہ کسی کے بارے میں کانسیپٹ رکھنا یہ نہایت غلط بات ہے اور اس طرح کی جو بات کرے کہ بھائی ہم تو طریقت کی راہ پر چلنے والے ہیں شریعت کا ہم پر کوئی لزوم نہیں تو وہ گمراہی ہے اور بعض اوقات جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ احکامات ان کے لیے ہو سکتے ہیں جیسا انکار ویسا حکم تو شریعت و تریقت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے تو جو جتنا زیادہ شریعت کا عامل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ طریقت کے راہ پر بھی پختہ ہوگا تو کوئی بھی اگر اس طرح کا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا یا شریعت کے دیگر احکامات پر عمل نہیں کرتا اور طریقت پر چلنے کی باتیں کرتا ہے تو وہ شخص درست نہیں ہے بلکہ بزرگان دین نے ان کے بارے میں بڑے ہی سخت کلمات ارشاد فرمائے تو شریعت سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ماں نہیں ہو سکتا اور کرام شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کر کے ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی سے انہیں یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے آخری بات کہ ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے کوئی بھی ایسا شخص کہ جو جاہل ہے وہ ولایت کا دعویٰ کرے یہ درست نہیں اچھا اس میں علم کا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے یا تو ظاہری جو طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں عمومی اسباب کہہ سکتے ہیں اس ذریعے سے کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور عالم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی ولایت سے بھی سرفراز فرماتا ہے یا پھر کسی نے ظاہری اسباب اختیار نہیں کیے ہوتے ہیں لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی ولایت کا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اسے علم بھی عطا فرماتا ہے اپنی خاص قدرت سے جس کو علم لدُنی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ذریعے سے ہو یا ظاہری اسباب پر عمومی طور پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ذریعہ ہو ولی عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو جہالت کی باتیں کرتا ہے علم کا انکار کرتا ہے شریعت پر ہی عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں فلا مرتبے پر فلا مقام پر ہوں تو ایسا درست نہیں ہے اور ایسوں کے حدے بھی نہیں چڑھنا چاہیے ہمارے غس پاک رحمۃ اللہ تعالی جو کہ ولی ہی نہیں اعلی درجے کے ولایت پر فائز بلکہ اولیاء کے بھی سردار شریعت کے کیسے پابند تھے ان شاء اللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بلال مدنی موجود ہیں آج تشریف لائے ہیں سلسلے میں جزاک اللہ خیرہ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کچھ عبادات پر بھی بات کریں گے تاکہ یہ جو ایک طبقہ ہے جاہل طبقہ ہے اپنے آپ کو عبادات میں عبادت سے دور رکھتا ہے اور اپنے لیے معاذ اللہ غلط تعویلے کر کے جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو سکے کہ اصل ولی جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سے پاک رحمۃ اللہ تعالی کا آج موضوع ہے ان شاء اللہ یہ گیارہ دنوں تک ٹرانزمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا تو کچھ مدنی پھول جائے وہ ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سے پاک رحمت اللہ کے علم اور آپ کی عبادت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ماشاءاللہ آپ جو بات بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اس کوشش کو اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آپ کی لاسٹ بات تھی اسی سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم طریقت کے راستے پہ ہیں اور ہم ایسے ایسے مرتبے پر فائز ہیں اور شریعت سے لینا دینا نہیں ہے نمازیں پڑھنی نہیں ہے عبادت کے قریب وہ ہے نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا تو ولایت سے پہلے ایک منزل ہے جو ہر مسلمان کو اس منزل پر ہونا ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت کی جی یعنی ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اب عابد ہوگا یعنی عبادت کرے گا اور سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں وہ عباد الرحمان اللدین یمشون عید خاطب الجہل قلام سور فرقان کی ان آیتوں میں عباد الرحمان کی یعنی رحمان کے جو بندے ہیں ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اللہ سبحان ایک طرف وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ولی ہوں اور جب اس کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے اللہ کے ولی ہونے کا دعوی کر رہا ہے کیا عباد الرحمن والی صفات ہیں اس میں یعنی اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہوگا تو ولایت کے مرتبے میں فائز ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونے والی صفات اس میں نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو ولی کہیں تو دوسری صفتی یہی ہے جس کے متعلق آپ ذکر کر رہے تھے ول لدی نہ یبی تو نہ لرب وہ ہیں کہ جو اپنی رات سجدے اور قیام میں کاٹ دیتے ہیں گزار دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو عباد الرحمن وہ کہ سجدے اور قیام میں جن کی راتیں گزریں اور لوگ وہ جو دعویٰ کریں کہ ہم ولایت کے مرتبے میں فائز اور پانچوں نمازوں کا خیال نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ عباد الرحمن کی نشانی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے ہمیں حقوق نصیب فرمائیں آمین ان نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو صحیح جیسے پہلی بات وحیدہ خوا الجاہلون سلامہ جب جاہلوں کے پاس جاتے ہیں یا جاہلوں کی طرف سے گزر ہوتا ہے یا ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا جاہیل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام اراض کرتے یعنی ان سے بات نہیں کرتے یہ تو وصف چلو مانا موجود ہوتا ہے لیکن جو یہ وصف ہے وہ لدی نہ یبیتوں نہ رب وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم میں یہ سفت کہاں تک ہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہ کبھی جو ہے وہ ہزار ہزار رکعت نوافل ادا کر کے وہ سجدے اور قیام میں راتیں گزارنے والے وصف کو اپنا رہے ہیں تو کہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہی ہے جو آپ کے سامنے کتاب ایسی بھی میں نے آج پڑھا کہ وسع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہزار نوافل ادا کرتے اور ایک بات یہ بیان ہوئی کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم فرماتے سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ, اکبر اللہ. اللہ. رب اللہ اللہ کریم عزوجل کی بندگی کا ایسا زبردست وصف نصیب ہوا اور بدلے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بلکہ اللہ تبارہ کا وطن نے تو پہلے ہی کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بیان کیا کہ ولایت کوئی قصبی شے نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ نوافل پڑھنے کے بدلے میں ولایت ملی یا نوافل پڑھنے کے بدلے میں نبوت ملی کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نبوت بھی بعد میں دی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہی ہے اور وہ بھی شے ہے اور ولایت بھی اللہ کی طرف سے جی ہے. اور وسے پاک رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بڑی پیاری بات ایک مرتبہ اب رحمۃ اللہ ہی تعالی نے بیان فرمایا ایک آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا اور اس آیت کریمہ کے گیارہ مختلف مفہوم بیان فرمائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی اللہ کو علم اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عطا فرمایا تھا علم کی بات ہم کر رہے تھے کہ بعض اوقات بڑا ہی مشکل مسئلہ اب بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے غصر پاک رحمتہ اللہ تعالی عہ کا جب نام آتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ آپ کی کرامات کی جانب آپ کی عبادات کے جانب اور اس طرح بہت جلدی ذہن جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ زبردست عالم تھے یعنی اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیان کرام سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا نہ صرف اپنے زمانے کے بلکہ آئندہ کے بھی یعنی آپ کا کمپیریزن بہت مشکل ہے ڈھونڈنا ایک مسئلہ آیا عراق کے مفتیان کرام کی بارگاہ کے اندر اور وہ اس زمانے کے اور عراق کے مفتی بھی پھر کیسے ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک مفتی ہوگا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ اس جیسی عبادت اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر میری زوجہ کو طلاق تین تو طلاقوں پر اس نے جو ہے وہ یہ قسم کھا لی ہے چپ زارے کہ اس وقت جذبات میں یا جو بھی اس کی کیفیت تھی اس نے یہ قسم تو خالی پریشان کہ کروں تو کروں کیا کتابوں میں تین ہاں کہ جس میں واپسی بھی آسان نہیں ہے تو اب وہ مفتان کے رام کے پاس گئے وہ حضرت کے کچھ حل فرمائی ہے کچھ شفقت فرمائی ہے تو یہاں پر یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر بالفرض دیکھیں پہلے تو طلاق کوئی پسندیدہ شہ نہیں ہے حلال کردہ اشیا میں سب سے جو ناپسندیدہ نا شہ ہے وہ طلاق ہے جی بل, فرض بل فرض مطلب انتہا درجے کو اگر ہم سوچیں کہ واقعی ایسی کیفیت آ گئی کہ آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو خدارہ ایک سے کام چلا لیا کریں جس کو چلانا ہو ورنہ ہمارے یہاں تو بریک ہی تین کے بعد لگتی ہے بلکہ تین ہی کیا مطلب کیا نہیں ہوتا اچھا پھر جب سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے ہلکی طرف جاتے ہیں جب غصہ اترتا ہے یا جوش جب ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے ہلکی طرف جاتے ہیں اور وہ حل جب دیا جاتا ہے تو اچھو اچھوں کو پرسنلی تجربہ ہے کہ آنسو سے روتے اور سر پٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر جو ہے وہ لارے کے تیر کمان سے نکل گیا تو اب وہ کیسے واپس آئے گا تو بہرحال Uh, اس پر مکتبۃ المدینہ نے ایک باقاعدہ اویئرنیس کے لیے مدنی پھولوں کا پرچہ بھی شائع کیا تھا تو بہرحال اس نے بھی ایسے ہی کچھ کام کر لیا پریشان تو مفتین کرام کے پاس بھی مسئلہ آ گیا لیکن سب پریشان کی اس کا کیا حل ہو اب نماز پڑتا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھ رہا ہوگا اذان کہتے ہیں تو دنیا میں ہزاروں مقامات پر ازانیں ہوتی ہیں ایک وقت میں نہ جانے کتنی ہو رہی ہوں گی درود پاک پڑے تسبیح کرے کوئی صدقہ کرے خیرات کرے مسجد بنائے کوئی بھی ایک کام ہے تو وہ دنیا میں کوئی نہ کوئی طور کر رہا ہوگا دنیا بہت بڑی ہے اب وہ کون سا ایسا کام ہو بار یہ مسئلہ چلتے چلتے حضور غصر پاک رحمتہ اللہ ہی تعالی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فورن ہی اس کا حل فرمایا اور کیسا خوبصورت حل تھا آپ بھی سنیے اور جومئے غسف پاک نے اس فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ مکہ جائے اور وہاں پر جا کر حرم کعبہ میں جو بھی طواف کرنے والے ہیں ان سے درخواست کرے کہ اس وقت طواف نہ کریں اور یہ اکیلا طواف کرے ساتھ پھیرے لگائے کابے کے گرد تو یہ وہ عبادت ہوگی کیونکہ طواف تو کابے کے گرد بھی ہونا ہے اور وہیں جا کر ہی ممکن ہے اپنے ہاں تو ہو نہیں سکتا تو اس وقت جب کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا اور یہ طواف کر رہا ہوگا تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس وقت روئے زمین پر اس شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا تسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی بی بھی بچ جائے گی تو غسف پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسا علم تھا روزانہ پندرہ علوم پر آپ جو ہے وہ درس ارشاد فرمایا کرتے تھے اور عالم یہ تھا کہ آپ کے مجلس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوا کرتے تھے اور ظاہر وہ زمانہ نہ مائک کا تھا نہ اسپیکر کا تھا نہ کسی اور ٹیکنالوجی کا تھا لیکن آپ کی کرامت بھی تھی کہ جس طرح سے آپ کی محفل میں آپ کے مجلس میں سب سے قریب بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا اسی آسانی کے ساتھ اسی فریکوینسی کے ساتھ وہ آخری جو تھا وہ بھی اسی آواز کو ویسا ہی سنا کرتا تھا تو یہ تھا میرے سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کا علم اور آپ رحمۃ اللہ ہی تعالیٰ اللہ کا لوگوں کو سکھانے کا جذبہ اب اس میں یہ انداز بھی دیکھیے کہ تیرہ علوم پر بیان بھی فرما رہے ہیں اور ہمارے ہم ہوتا ہے نا کہ جو صبح سے دوپہر تک پڑھا لے تو اب دوپہر کے بعد اس کو کہلولہ چاہیے ہوتا ہے جنرل روٹین یہ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے ولی ہیں انداز یہ تھا اور شوق علم دین ایسا تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تو پڑھایا اس میں صرف بھی آئی تو نحف بھی پڑھایا تو علم البیان بھی تو علم الکلام بھی تو اس کے اندر دیگر علوم کو بھی پڑھایا قرآن حدیث بھی پڑھائی لیکن جب زہر کے بعد کا وقت ہے تو اب مختلف کے ساتھ قرآن پڑھاتے تھے ہمارے یہاں نارملی جو علماء پڑھاتے ہیں کراط ایک الگ فیلڈ ہے اور عالم کی جو ایک فیلڈ ہے جیسے آپ درس نظامی کہہ لیں یا درسیات کہہ لیں یہ ایک الگ ہے عمومی طور پر ایسا شخص آپ کو کمی ملے گا کہ جو شخص آ... قرآن کریم پڑھانے والا بھی ہو یعنی کراطوں کے ساتھ مختلف کراطوں کے ساتھ مختلف لہجوں کے ساتھ اور وہی شخص درسیات میں بھی ماہر ہوں پاک رضی اللہ تعالیٰ صبح سے دوپہر تک ماشاء اللہ یہ علم پڑھاتے قرآن و حدیث تفسیر و فلسفہ اور علم الکلام اور علم المعانی وغیرہ اور دوپہر بعد کراعتوں کے ساتھ مختلف کراعتوں کے ساتھ قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص عطا تھی ان پر کیا بات ہے اتنا علم اتنا تقوی اتنی پرہیزگاری ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات کا ایسا جذبہ اور ایسا زہد اور ایسا تقوا آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر پانچ سو سے زائد اب وہ زائد کتنے ہیں اس کی کوئی گنتی یا تحدید جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زائد آج تو ہم کسی ایک کو نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جائیں کسی ایک کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں کسی ایک کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ سے زائد فساک ڈاکو چور اس طرح کے دیگر گناوں میں جو مبتلا لوگ تھے انہوں نے توبہ کی ہے <تصفح> اچھا یہ وہ تعداد ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے قیامت تک کتنے لوگ توبہ تائی <تصفح> ہوں گے <تصفح> آپ <اللہ> کے سلسلے میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی آپ سے وابستگی کے بعد آپ کی روحانیت اور آپ کے روحانی تصرف کے صدقے میں قیامت تک کتنے لوگ فیضیاب ہوں گے اس کی تو کوئی تحدید اور گنتی نہیں ہے اور ایک لاکھ کی تعداد آج تو آبادیاں بہت بڑی ہیں نا کمیونیکیشن بھی بہت آسان ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اس زمانے کے اندر کوئی اتنی بڑی آبادیاں نہیں ہوا کرتی تھی جتنی کہ آج ہیں اس زمانے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں فساق فجار توبہ کرتے اور وسے پاک رحمت اللہ تعالی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی طرف راغب ہوتے بلکہ مم. وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو کہ چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے وسے پاک کی نظر پڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا تاج اس کے سر پر بھی سج جاتا ہے اور اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں وقت جو ہے مختصر ہے ابھی کچھ ہی دیر کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ آپ یورپ سے براہ راست رکنی شورہ حجی عبدالحبیب بھائی کا آ, بیان بھی سنیں گے یہاں پر میں ایک بات ارض کرتا چلوں اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ابھی تک کسی پیر کامل کا مرید نہیں بنا تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بن جائے بڑی برکتیں ہیں اس کی یعنی نسبتوں کی بہاریں یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کس طرح سے جب کسی نے کسی اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے سے ولی کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسا نیکی کا جذبہ عطا فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہیں الحمدللہ للہ شریف کا غوس پاک کا مہینہ ہے اپنا نام لکھیے والدہ کا نام لکھیے اور تقریباً عمر لکھیے اپنی آپ چاہیں تو یہاں پر میسج کے ذریعے سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ جو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہے وہاں پر آپ کو مریب بننے کے لیے ایک فارم بھی ملے گا وہ فارم فل اپ کر دیجئے اس میں کچھ بنیادی معلومات ہوں گی اور سبمٹ کر دیجیے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل غص پاک رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں قادری یا تاریخ سلسلے میں آپ داخل ہو سکیں گے بھائی. بھائی. آ, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قادری سلسلہ صرف پاکستان یا ہندوستان کی حد تک ہی محدود ہے حالانکہ ایسا نہیں آپ نے بھی سفر کیا ہے ساؤتھ افریقہ آپ گئے ہیں اور ہم نے بھی عرب میں بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ یورپ امریکہ میں بھی دیکھا ہے سفر حج پر میدان عرفات جاتے ہوئے جی ایک سفر ہے مینار سے لے کے عرفات تک عمومی طور پر بسوں میں جاتے ہیں نو دس کلومیٹر آہستہ آہستہ بس چلتی ہے کافی دیر لگتی ہے تو ہماری بس میں قافلے میں اسلامی بھائیوں نے موقع اچھا جانا تو قصیدہ غوثیہ پڑھنا شروع کر دیا سکان الحب کا ساتل المثالی تو اب وہ اسلامی بھائی پڑھ رہے تھے اب اس بس میں دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی تھے دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے کچھ افریقن بھی تھے سوڈانی بھی تھے تو ہم بس کے ایک حصے میں یہ پاکستانی اسلامی بھائی تھے اور قصیدہ غوثیہ کی آواز جب ان لوگوں کو تک پہنچی غالباً وہ سوڈان کے تھے یا افریقہ کے کسی طرف کے تھے اللہ عالم لیکن جب انہوں نے آواز سنی تو قصیدہ غوثیہ کو سن کے پچھلی سیٹیں پچھلی نشست سے چھوڑ کے آگے آگے اور سب مل کر جو ہے وہ ان کی طرز اور تھی ہماری طرز اور تھی لیکن مل کر قصیدہ غوثیہ پڑھنا شروع کر دیا یعنی غوثی پا کر اللہ تعالیٰ کے ماننے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ظاہر کہ ان کی کرامت کے جو جو ڈنکے ہیں اور جو اللہ تبارک کا وطالع نے جو عزت عطا فرمائی ہے تو یہ عرب و عجم کے اندر جو ہے وہ یکساں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب میں زیادہ ہے جو شازی سلسلے سے مرید ہے تو وہ بھی کہے گا کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ہی فیضان شازی سلسلے میں گویا کے پہنچتا ہے بالکل بالکل اور خواجہ صاحب نے جب میرے غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی اللہ نے اظہار فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے تو خواجہ صاحب نے ہند سے لب کہا تھا اللہ اللہ اور کہا تھا کہ نہ صرف میرے گردن پر بلکہ میری آنکھوں پر میرے سر پر جو مختلف کلیمات ملتے ہیں تو اس زمانے میں بھی میرے غسے پاک رحمتہ اللہ تعالی کی برکتیں دنیا بھر میں عام تھی اور آج بھی ہیں یہ یعنی ایک ایسی بہت واضح بات ہے جس نے بھی دنیا بھر کا سفر اختیار کیا ہوگا تو وہ اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس وقت نہ کالمز لکھے جاتے تھے نہ میڈیا تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ اس اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک مظہر ہے ایک نشان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شخص عبادت کرتا ہے اس کو راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے سبحان اللہ کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے اس طرح کی روایتیں ہیں تو یہ اس کا بہت واضح مظہر ہے کہ آج سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی غص پاک رحمتہ اللہ تعالی اللہ کے چرچے عام ہیں ہم بھی تو بیٹھے رات کے اس پہر حضور غوس پاک رحمۃ اللہ کا کتنا عقیدت سے احترام سے تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی وہ ان کا حصہ خاص ہے ہم تو ان کا تذکرہ کر کے اپنے لیے قادتوں میں مزید اضافہ چاہتے ہیں تو وسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت کو قائم کرنا یہ بڑا ہی اہم ہے بڑا ہی ضروری ہے بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت لوگ جو ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس کی جو تفاثیر ہیں مختلف اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پیرانے الزام ہیں کہ جو جس کے سلسلے میں ہوگا وہ اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور جو کسی سے بھی وابستہ نہیں ہوگا تو وہ کیسا بدنصیب شخص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی برکتیں حاصل عمی کرنے عمی کی توفیق ادا فرمائے آخر میں بلال بھائی کچھ مدنی پھول اشاعت فرمائیں تو پھر ہم اپنے سلسلے کو جو ہے وہ کلوز کرتے دو ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکروں میں اور جب جب بھی امیر اللہ سنت بیعت کرواتے ہیں قادری سلسلے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ غص پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیا نہیں مرے گا اب یہ کلمہ ہم نے اتنی بار سنا اتنی بار سنا ہم یوز ٹو ہو گئے سننے کے لیکن اگر دل کے کانوں سے سنی جائے یہ بات کہ کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا تو کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کتنا بڑا انعام ہے بڑی بات ہے کہ میں اگر مرید بن رہا ہوں تو مجھے گارنٹی مل رہی ہے کہ مجھے بغیر توبہ کی موت نہیں آئے گی ہر مسلمان کو یہ فکر ہے کہ میں مروں گا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن غوث پاک یہ صنعت دے رہے ہیں اگر وہ مرید ہونے کے تقاضے پورے کرتا ہے تو سنج مل رہی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا اور جو توبہ کر لے اتائیب من اعظم بھی کم اللہ اعظم توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہوں سے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں ہے تو وہ اس طرح دنیا سے جا رہا ہے کہ اس کے اوپر گنا ہی نہیں ہے اور اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشا ہوا مغفور حالت میں پہنچے گا بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مرید جب قبر میں پہنچتا ہے تو منکر نقیر سے کہا جاتا ہے کہ اس کے سوالات میں آسانی کروں یعنی سبحان یہ سبحان جو ان کی نسبت ہے نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے آپ نے ایک بات بیان کی قیامت میں کام آئے گی حالت نظام میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اللہ تعالی ہماری نسبتوں انشاءاللہ. کو دوام بخشے آمین آمین آمین تو مدری چینل کے ناظرین انشاءاللہ شاء مدری چینل پر آپ مختلف مواقع پر سیرت غس اعظم رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے حوالے سے سلسلے دیکھتے رہیں گے جن کتابوں کا میں نے ابتدا میں کچھ تعارف پیش کیا ان کو پڑھنے کی نیت فرمائیے حاصل کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نقش قدم پر چلتے ہوئے خوب خوب علم حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے امین صلی اللہ تعالیٰ حبیب